میری آواز صحیح آ رہی ہے اسکرین میں سب کچھ صحیح ہے ٹھیک ہے ہم آگے چلتے ابتدائی دیکھیں ہمارا جو ورلڈ ویو ہے اس کے مطابق یہ زندگی ایک امتحان ہے اور ہم ایک امتحان سے اس زندگی میں گزر رہے ہیں. لیکن اس بڑے سے امتحان کے اندر جو ہے نا بہت سارے چھوٹے چھوٹے امتحانات ہیں جو ہر لمحے ہر پندرہ منٹ بعد ہر ایک گھنٹے بعد آتے رہتے ہیں پیدل پہ ڈسیزن میکنگ ہو رہی ہوتی ہے ایک سچویشن آتی ہے اس سچویشن میں ایک سا... راستہ جو ہے وہ حق کا ہوتا ہے ایک راستہ بادل کا ہوتا ہے اور ہمیں فیصلے کرنے ہوتے ہیں ایک راستہ سستی کا ہوتا ہے ایک راستہ چستی کا ہوتا ہے تو ان امتحانات سے بچ نکلنا اور بچنے کی کوشش کرنا کرنے کا کام نہیں ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اوائڈ کریں امتحانات کو ان اگزامز کو ان ٹرائلس کو نہیں ہمیں جو کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے کہ انتحان امتحانات میں سرخ رو ہوں یہ ہمارا اصل ہدف ہے ہمارے چہرے لال ہو سرخ روح اور چہرے لال چہرے ہونا کامیابی کا علامت ہوتا ہے یہ بات مشہور ہے کہ شپ انپورٹ از سیف بٹ ڈیٹس ناٹ بٹ شپ فار بلڈ فور ایک جو ہے وہ جہاز ہے بڑا خوبصورت جہاز ہے ڈاک یارڈ میں سیف ہے آپ خوش رہیں؟ ٹھیک ہے بہت سیف ہے لیکن اصل میں شپ تو ہوتے ہی اس لیے کہ وہ طوفانوں کا مقابلہ کریں وہ سفر کریں اور سفر کے اندر جو ہے وہ پورے ٹریول کے اندر اپنے مسافروں کو ایک جگہ سے یا پھر کارگو کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچائیں لیکن اگر شپس کے متعلق یہ بات بن جائے کہ وہ طوفانوں کو کریں گے تو یہ کسی طرح بھی قابل قبول نہیں ہے اگر یہ بات شپس کے لیے ناقابل قبول ہے تو اس سے جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے انسانوں کے لیے ناقابل قبول ہے کہ اللہ نے جس امتحان سے کو گزارنا ہے ان امتحانات کے اندر یہ انسان جو ہے وہ بچنے کی کوشش کرے تو عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے یہ عمل ہی ہے جو کہ انسان کو جو ہے وہ جنتی بناتا ہے دیکھیں جنت بنانے کے لیے بھی عمل کرنا پڑتا ہے جنت میں جانے کے لیے بھی عمل کرنا پڑتا ہے اور جہنم میں بھی جانے کے لیے عمل کرنا پڑتا ہے ایسا نہیں ہے کہ جہنم جو ہے وہ بیٹھے بیٹھے ٹھیک ہے اس کے اندر بہت ساری جو سمجھے کہ آپ بیٹھے رہیں گے تو بہت ساری جو امتحانات ہیں آپ کریں گے لیکن جو ہے کوئی نہ کوئی پروسیس ضرور ہے جس کے اندر جو ہے وہ ہم ڈیفالٹ کے اندر نہ نوری ہے نہ ناری ہے. نہ فرشتے ہیں نہ ہم جو ہے وہ جین ہیں تو ان امتحانات کی نوعیت کیا ہے یہ صرف عمل کرنے کے امتحانات ہی نہیں ہے جو جس امتحان سے ہم گزر رہے ہیں اس کے اندر صرف اس امتحان کی نوعیت یہ نہیں ہے کہ ایکٹیویٹی کرنی ہے کوئی عمل نہ کرنے کی بھی امتحانات ہیں عمل نہ کرنے کی بھی امتحانات کچھ ایسے امال ہیں جن کو کیا جانا چاہیے لیکن ہم نہیں کرتے کچھ ایسے امال ہیں جن کو نہیں کیا جانا چاہیے لیکن ہم وہ کرتے ہیں یہ وہ مقامات ہیں جہاں میں وہ عمل نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن وہ عمل کر گزرے تخوا جو ہے نا وہ اصل میں دونوں قسم کے امتحانات میں سرخرو ہونے کے لیے ضروری ہے عمل کرنے والے امتحانات عمل نہ کرنے والے امتحانات یہ ہم کمپیوٹر سائنس کے اندر جب ہم پروگرامنگ کرتے ہیں سافٹ ویئر انجینئرنگ کرتے ہیں تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جو سافٹ ویئر کے اندر جو ہے وہ جب ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو بگس یا پھر ایررس کی دو بڑی اقسام ہے ارر آف کمیشن اور ارر آف امیشن سافٹ میں بھی ہمیں بتایا جاتا ہے تو ارر آف ریکوائرمنٹ ہمیں دی گئی اس میں سو کی لسٹ ہے کہ آپ کو یہ سو فیچر پرووائڈ کرنے آپ نے ان سو فیچر کو تو پروائڈ نہیں کیا ایک دوسرا فیچر جو ہے وہ ایسا دے دیا جو کہ ضرورت ہی نہیں تھی اس کی تو اس کے متعلق ہم کہتے ہیں کہ یہ ارر آف کمیشن ہے اور سو فیچر میں سے ننانے فیچر فراہم تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ایرر آف امیشن ہے آپ نے امیٹ کیا بالکل جس طرح سافٹ ویئر کے لیے بات ہے اسی طرح ہمارے لیے بات ہے کچھ وہ کام جو ہمیں نہیں کرنے چاہیے تھے وہ ہم نے کیے یہ جو ہے وہ سینس آف کمیشن ہے کمٹ کیا ہم نے اور بہت سارے کام جو کہ جو کہ ہمیں کرنے چاہیے تھے اور ہم نے وہ نہیں کیے یہ سینس آف امیشن ہے تو طقبہ جو ہے وہ بنیادی طور پر اگر ہم اس کے معنی دیکھیں تو آپ غور فرمائیے کہ مختلف خوف, خوف موجود ہوتے ہیں انسانی زندگی میں مختلف خوف ہے کوئی چھکلی سے ڈرتا ہے کوئی چوہے سے ڈرتا ہے کوئی چور سے ڈرتا ہے تو کوئی ڈاکو سے ڈرتا ہے کوئی ایس ایچ او سے ڈرتا ہے کوئی ٹیکس کلیکٹر سے ڈرتا ہے کوئی ظالم حکمران سے ڈرتا ہے مختلف فوبیاز ہیں مختلف قسم کے فوبیاز ان کی حد نہیں ہے سائیکولوجی کے اندر فیئرس کی اتنی اقسام ہے کہ میں ان کو دیکھ کر جو ہے اس لسٹ کو دیکھ کر حیران رہ گیا کوئی جو ہے وہ ڈارکنیس سے ڈرتا ہے کوئی جو ہے دندان سا ڈینٹس سے ڈرتا ہے کسی کو جو ہے مکڑی سے جو ہے وہ خوف آتا ہے کوئی سوئی کو دیکھ کر تڑپ اٹھتا ہے کوئی جو ہے قبرستان میں نہیں جا پاتا کوئی طرح سے اونچائی پہ چڑھتا ہے تو ڈر جاتا ہے مختلف فوبیاز ہیں جو انسان کے ساتھ وابستہ ہیں لیکن ان فوبیاز کی خصوصیت یہ ہے یہ ان تمام کی کہ ان ہے اس کے اندر منفی پناہ لیکن وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ کے خوف کی بات کر رہے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کا کیا فوبیا کیا کوئی ایسی چیز ہے جس کے متعلق ہم بات کریں تو قریب ترین تصال جو ہے وہ آپ سب ڈسکشن میں لاتے ہوں گے تو باپ کا خوف یا باپ کی ناراضگی کا خوف ہے کہ باپ کا خوف کا مطلب ایسے نہیں کہ باپ کوئی خوفناک مخلوق ہے جس سے جو ہے فرق ڈرتا ہے بلکہ آئیڈیا یہ ہوتا ہے کہ باپ ہم سے محبت کرتا ہے اور اگر وہ ہم سے ناراض ہوا اس کا مطلب ہے ہم نے کوئی نہ کوئی گڑبڑ کی ہے جس کی وجہ سے باپ ہم سے ناراض ہوا ہے تو باپ کی ناراضگی ہے خوف کا تصور جو ہے وہ خدا کے خوف ناراضگی خوف کے تصور سے سب سے زیادہ قریب ہے فیئر آف اوینڈنگ لو ون اور اس تناظر میں جو ہے وہ باپ کا تقوی کیا ہوگا کہ باپ کی عدم اطاع سے بچنا تو یہ جو اللہ کا خوف ہے وہ چھپکلی والا خوف نہیں یہ ایک پازیٹو خوف ہے اور اس خوف کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ انسان جو ہے وہ پازیٹو کام کرتا ہے اچھا اس موضوع پر گفتگو کیوں ضروری ہے دیکھیں تقوی اللہ تعالیٰ کو ہم سے مطلوب ہے یہ ڈیمانڈ ہے اللہ تعالیٰ کی کہ تمہارے اندر تقوی کی سفت ہونی چاہیے تاہم جو ہے وہ اس حوالے سے کہ تقوی کیا چیز ہوتا ہے متعدد مسکنسپشن ہیں مس انڈرسٹینڈنگ والی فہمیاں ہیں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جس کو متقی نہیں سمجھتے وہ متقی ہوتا ہے ہماری جو چیک لسٹ ہے اس کے مطابق یہ صاحب جو وہ متقی نہیں ہے لیکن اللہ کی بارگاہ میں متقی ہیں اور بعض دفعہ جس کو ہم متقی سمجھتے ہیں وہ متقی نہیں ہوتا تو یہ گویا کہ ایرر آف ججمنٹ ہے جو ہم کر رہے ہوتے ہیں کیوں کیونکہ ہمارے خود اندر جو ہے وہ تقوی کے حوالے سے ہماری چیک لسٹ کے اندر متعدد خامیاں ہیں اور بہت ساری غلط فہمیاں ہیں اب پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ تخوا اس کے والے سے کیا غلط فہمیاں موجود ہیں اور اس کے والے سے دین کی کیا رہنمائی موجود ہے تو کچھ چیزیں فیکٹس ہوتی ہیں کچھ ایزمپشن ہوتے ہیں وہ انسان سمجھ رہا ہوتا ہے کہ فیکٹس ہیں لیکن وہ صرف اور صرف اس کے تصورات ہوتے ہیں جو باز صحیح ہوتے ہیں باز غلط ہوتے ہیں تو ریفرنس پوائنٹ ہمارا کیا بنے گا ریفرنس پوائنٹ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو بنائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا میں پہلی آمد دوسری آمد کے منتظر ہیں ہمارا قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف رہیں گے لیکن ہم ریفرنس پوائنٹ عل عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا میں پہلی آمد کو بنائیں گے آپ کے سامنے چیلنج کیا تھا آپ اس وقت کی مسلمان امت کے اندر آئے جو بگڑی ہوئی تھی بنی اسرائیل کہلاتے تھے یہودی کہلاتے تھے یہودی لیکن نسلی طور پر مذہبی طور پر نہیں کے سامنے بنی اسرائیل کے بگڑے ہوئے علما اور عمرہ موجود تھے اور جاہل عوام موجود تھی بکرے مذہبی تصورات آپ نے پوری کوشش کی کہ ان کی اصلاح کی جائے اور جب آپ نے اصلاح کی کوشش کی تو جو ہے وہ صورت حال ہوئی کہ ایک پورا پروسیس بنا جس میں یہودیوں علماء اور عمرہ نے حدیثی علیہ السلام کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کی اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے آسمان میں بلا لیا ان لوگوں کے نزدیک عدیسی علیہ السلام کو صلیب دی گئی لیکن اللہ تعالیٰ نے حدیثی علیہ السلام کو بچایا ان کو نہ قتل انہیں دیا نہ ان کو صلیب دی گئی اللہ نے ان کو آسمانے بلا لیا لیکن اب آپ آسمان پر چلے گئے اور اس کے بعد یقیناً ہمیں پتا ہے کہ اس کے بعد بھی جو ہے وہ آپ کی واپسی ہوئی اور ہواریوں سے ملاقاتیں ہوئی اور پھر ہماریوں کا ٹاسک اسائن کیے گئے ہماری روایت کے اندر بھی موجود ہے عیسائی روایت کے اندر بھی زیادہ تفصیلیں موجود ہے لیکن جو ہے وہ بتدریج جو ہے ان ہماریوں کو شہید کر دیا گیا اور پھر جو ہے وہ حکومتی جو ہے وہ پریکٹیکل حکومتوں نے انوالومنٹ کی یہودیوں کے پاول جیسے لوگوں نے انوالومنٹ کی اور اس کی وجہ سے ایک تعلیمات پہ بگاڑا آیا اور نئی قسم کی گمراہی پیدا ہوئی جو دو جس کو ہم کہتے ہیں غیر المغدوب علیہم ولط دو عیسائیوں کو اغوا کر لیا گیا چاہے وہ دھوکے سے کیا گیا یا بعض لوگوں نے جو ہے وہ پریکٹیکلی خود سے کیا اور آپ کی تعلیمات کو جھٹانے والوں کی ایک اور طرح کی گمراہی جو کہ مغدوب علیہم تو میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ ہمارا یہ خیال ہوتا ہے کہ یہودیت جو ہے وہ پرانا مذہب ہے اور عیسائیت جو ہے نیا مذہب ہے اور اسلام سب سے لیٹسٹ ہے جو پہلی بات ہے نا وہ یہ ہے کہ اسلام تو سب سے پرانا ہے نمبر ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ علیہ السلام کے آسمان پہ جانے کے بعد دو جڑواں مذہب پیدا ہوئے دو ٹوئنس ریلیجن ایک کا نام تھا یہودیت اور ایک کا نام تھا عیسائیت کاسل آف نیشیا اور اس طرح کی بہت ساری کونسلوں کے اندر جو ہے وہ okay. ان کے فیصلوں کے اندر جو ہے وہ عیسائیت کی تشکیل پائی اور کاؤنسل آف جامنائی اور نہ جانے کتنی کونسل ہیں جس کے نتیجے میں یہودیت جو ہے ہوئی مذہبی یہودیت اس سے پہلے اگر ہم کہتے ہیں یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے تو وہ اصل میں نسل میں یہودا نسل بچی ہوئی تھی اور تو وہ تھی لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد اور ان کی آسمان پہ جانے کے بعد یہ دو مذاہب پیدا ہوئے جو کہ یہودیت اور عیسائیت کہلاتے ہیں تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ غیر المقوب علیہم ولید دعلیم کے اندر مغدوب علیہم جس کو یہودیت اور دوالین جو نصارہ ان کی گمراہیاں کیا تھی اور ان کی گمراہیوں میں ہمیں اپنی تصویر دیکھنے کی ضرورت ہے لیکن ہم عیسیٰ علیہ السلام کے دور کو ہی پہلے دیکھیں گے کہ عیصی علیہ السلام نے اس وقت کے بگڑے مسلمانوں کو کیا بات سمجھائی حد عیسی علیہ السلام نے اپنے دور کے معاشرے پر تنقید کی اور یہ بہت شوقنگ تھا یہودی اس وقت جو ہے وہ ایک بار اس وقت کے مسلمان یہ کہ اس بات کے منتظر تھے کہ ہر دفعہ کی طرح اس دفعہ بھی اللہ تعالیٰ اپنا کوئی نجات دہندہ بھیجے گا جس طرح یوسف علیہ السلام کو بھیجا تھا جس طرح حضروس علیہ السلام کو بھیجا تھا جس طرح حضرت عزیر علیہ السلام کو بھیجا تھا حضرت داؤد علیہ السلام کو بھیجا تھا جس طرح حضرت عزیر علیہ السلام کو بھیجا تھا ہر دفعہ کریٹیکل مومنٹ کے اندر کوئی نہ کوئی لیڈرشپ تھی اور بنی اسرائیل کو اس مشکل دور سے نکالتی تھی اور اب رومن امپائر کے جو ہے وہ غلبے کے اندر جو ہے وہ رومن نے قبضہ کیا ہوا ہے اور کنٹرول د کر رہے ہیں اور اس وقت جو ہے وہ ایک بار پھر وہ منتظر تھے کہ کوئی آئے نجات دہندہ سیویر، لیکن آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام اگر سیویئر تھے تو یہودی تصور کے مطابق ان کو رومنا سے لڑائی کرنی تھی بیرونی استداد سے لڑائی کرنی تھی لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا وہ بالکل مختلف کیا تھا کے انہوں نے فرمایا اے رار فقی ہو اور فریسی ہو تم پر افسوس تم بیواؤں کے گھروں کو دبائے بیٹھے ہو اور دکھاوے کے لیے نماز کو تول دیتے ہو اپنی عبادت کو تول دیتے ہو ایک مرید کو کرنے کے لیے یعنی ایک مرید کو بنانے کے لیے تری اور خشکی کا دورہ کرتے ہو ٹریول اوور لینڈ اینڈ سی ٹو وین اے سنگل کنورٹ اور جب وہ کنورٹ ہو جاتا ہے جب وہ مریض ہو سکتا ہے تو تم جو ہے وہ اپنے سے دگنا جو ہے وہ اسے جہاں کا فرزن بنا دیتے ہو چائلڈ آف ہیلپ اے ریہ فقیوں اور فریسی ہو تم پر افسوس کہ پودینہ اور سوف اور زیرے پر تو دسواں حصہ دیتے ہو پر تم نے شریعت کی زیادہ بھاری باتوں یعنی انصاف رحم اور ایمان کو چھوڑ دیا ہے لازم تھا کہ یہ بھی کرتے اور وہ بھی نہ چھوڑتے ایسا نہیں کہ آپ نے کہا کہ یہ جو اشر ہے یا اس طرح کی چیزیں ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے نہیں آپ کو یہ سارے کام کرنے چاہے بھاری دین کی چیز کی بات ہے یا پھر ہلکی دین کی بات ہے کوئی اے اندھا رہا بتا اے اندھی راہ بتانے والو تم لوگ مچھر کو چھانتے ہو اور اونٹ کو پھانگتے ہو اونٹ کو نکل جاتے ہو اے ریاکار کار فقیروں اور فریسی تم پر افسوس کہ پیالے اور رکابی کو اوپر سے صاف کرتے ہو مگر وہ اندر لوٹ اور نہاری پر، سے بھرے یعنی باہر سے تو وہ برتن بڑے صاف شفاف ہے لیکن اندر جہاں پر ایکچول مٹیریل ہوتا ہے کھانے والا وہ گندگی سے بھری ہوئی اے اندھے فریسی یعنی یہودی علما کو فریسی پہلے پیالے اور رکابی کو اندر سے صاف کر تاکہ اوپر سے بھی صاف ہو جائے اے ریاکار فقیروں اور فریسیوں تم پر افسوس کہ تم سفیدی پھری ہوئی قبروں کے مانند ہو جو اوپر سے تو خوبصورت دکھائی دیتی ہیں مگر اندر مردوں کی ہڈیوں اور ہر طرح کی نجاست سے بھری ہوئی ہیں اس طرح تم بھی ظاہر میں تو لوگوں کو راست باز دکھائی دیتے ہو مگر باطن میں ریاکاری اور بےدینی سے بھرے پڑے ہو اب یہ حضرت علیہ السلام جب یہ سنا رہے تھے یہودی علماء کو کو وہ تو جل گئے بری طرح یہ کیا بات ہوئی ان کو تو رومنوں سے لڑنا چاہیے یہ تو ہم پر ہی آ گئے تو ہماری موجودہ حالت بھی جو ہے نا وہ کوئی مختلف نہیں ہے ہماری میں جو ہے وہ ایک تقوی کی چیک لسٹ ہے اور اس چیک لسٹ کے مطابق جو ہے وہ ہم دوسروں کے تقوی کو ناپتے ہیں اور جو ہے دوسروں کے جو ہے ہماری ہماری بتاتے خود جو ہے وہ ایک میجرمنٹ کا پیمان ہے جو ہماری تقوی کی چیک لسٹ ہے یہ تقوع کی چیک لسٹ کی خصوصیت یہ کہ مچھر کو چھاننے والی ہے اور اوٹ کو پھانکنے والی ہے پچھل کو چھاننے والی اور اوٹ کو نکل لے والی و باطل کے مارکے میں باطل کا ساتھ دینے والے تہجد گزار آپ دیکھ رہے ہیں جملہ دیکھیں حق و باطل کے مارکے میں کس کا ساتھ دے رہے ہیں تہجد گزار باطل کا ساتھ دینے والے تہجد گزار دینی اولیا پہ یہ کمپرومائز نہ کرنا ہے ٹوپی داڑھی مگر راجا کتنے اہم دینی امور پر آسانی کمپرومائز دین کی روپ نظر انداز کر کے ٹیکنیکل انداز میں دین کی پیروی کرنا اور پھر بھی ہمارے تقوی کا بال بیکا نہ ہونا یہ وہ چیلنج ہے جو ہماری موجودہ حالت ہے آپ خود جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو وہ تقویٰ جو وہ اس کی چیک لسٹ کے اندر وہ ظاہر ہولیہ خیر معمولی طور پر جو وہ نمایاں طور پہ دیکھا جاتا ہے جبکہ جو ہے وہ, وہ اس کی اپنی اہمیت میں اس سے انکار نہیں کرا لیکن تخوہ جو وہ ہا ہونا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دل کی اندر جو ہے وہ, جو ہے وہ موجود ہوتا ہے تو عقل عارض بنا لیتی ہے عشق بے نہ ملہ ہے نہ, نہ حکیم. تو پہلی بات تو یہ نوٹ کرنے کی ہے کہ تقویٰ جو ہے وہ زیادہ عبادت گزاری کا نام نہیں ہے تقویٰ جو ہے بنیادی طور پر معاملات کے اندر جو ہے وہ اللہ کے خوف کے اظہار کا نام ہے اس کا کیا مطلب ہے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تقوع کا اصلی کام زہد اور عبادت ہے آدمی کسی گوشے میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرے نمازیں پڑھے روزے رکھے اور, اور نوافل میں مشغول رہے پس یہ کام اصلی تقوی کا کام ہے ان کے علاوہ جو کام ہیں اگرچہ وہ دین کے کام ہو لیکن موجودہ زمانے کے ارباب تقویٰ ان کو تقوے کا کام نہیں سمجھتے اب میں ایکسولی جو ہے نا وہ مولانا امین صاحب کی کتاب حقیقت تخوہ کے کچھ اخلابسات آپ کے سامنے لاؤں گا لیکن جو ہے وہ امین صاحب کا بھی یہی رونا ہے ان کے علاوہ جو کام ہے اگرچہ وہ دین کے کام ہوں لیکن موجودہ زمانے کے ارباب تقویٰ ان کو تقویٰ کا کام نہیں سمجھتے اس کے تناظر میں انہوں نے وہ حدیث بیان کی جس میں تین صحابہ جو ہے وہ حضور کم کے عبادت کو دیکھ کر امپریس دی ہوتے ہیں اور بولتے ہیں کہ رسول السلام تو شاید بخشے بخشائیں تو ہمیں جو ہے وہ زیادہ محنت کرنی ہوگی تو ایک شخص بولتا ہے کہ میں ہمیشہ رات بار عبادت کروں گا ایک دوسرا بولتا ہے کہ میں ہمیشہ روزے رکھوں گا تیسرا کہتا ہے کہ میں عورتوں سے بالکل قطع تعلق کروں گا اور کبھی نکاح نہیں کروں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بولتے ہیں تم لوگ یہ کیا باتیں کہہ رہے ہو خدا کی قسم میں تم سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا اور اسے تخوہ اختیار کرنے والا ہوں لیکن اس کے باوجود روزے بھی رکھتا ہوں اور ناکہ بھی کرتا ہوں نمازیں بھی پڑھتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں جس نے میرے طریقے سے انعراف کیا وہ میری امت میں سے نہیں ہے. خود بہ نکاح کے اندر یہ جملہ آتا ہے سنتی فلح سمنی یہ صحیح بخاری کی جو ہے وہ آ, حدیث ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے اب غور فرمائیے کہ جو ہے وہ تخوا جو ہے وہ اور خشیت, خشیت یہ ساری کی ساری, ساری وہ چیزیں ہیں جس کے اندر بظاہر ٹرینڈ یہ ہوتا ہے کہ زیادہ عبادت کرنا زیادہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا اللہ کے رسول وسلم نے بالکل دوسری بات فرمائیے اب ہم یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم اس پہ بھی بات کر لیتے کہ ہمیں بہت بڑا عبادت گزار مننا چاہیے بہت بڑا عبادت گزار لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ سب سے بڑا عابد کون پتا آپ کو سب سے بڑا عابد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو فرمایا تبورہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون مجھ سے باتیں لے کر ان پر عمل کرے گا یا عمل کرنے والوں کو سکھائے گا میں نے ارض کیا میں ابو رحر کا مجھے سکھائیے رسول اللہ آپ صلی السلام نے میرا ہاتھ پکڑا اور پانچ چیزیں گنائی ان میں پہلی بات یہ تھی کہ حرام چیزوں سے پرہیز کر سب سے بڑا آبد بن جائے گا ٹھیک ہے تو جو ہے وہ آپ غور فرمائیے کیا بات ہو رہی ہے حرام چیزوں سے پرہیز کر سب سے بڑا آبد بن جائے گا پہلی بات یہ ہے کہ جو ہم انگریزی میں کہتے ہیں نا پرشن از بیٹر دین کیوریونشن اگر ہوگی تو پھر علاج کی ضرورت زیادہ نہیں رہ جاتی کی. کیونکہ احتیاط ہی جو ہے وہ انسان کو بہت سارے امراض سے بچا لیتی ہے آپ جو ہے وہ پروینشن نہ کریں اور کیور کراتے رہے تو اس طرح عبادت کرنا عبادت کرنا نہیں پہلی چیز یہ ہے کہ حرام چیزوں سے پرہیز ہے سب سے بڑا عابید بننے کی اور اس کے لیے لفظ بھی تقوی ہے تو تقوی کیا ہے حت عمر فاروق رضی اللہ نے عبئی بن کاب رضی اللہ سے پوچھا کہ تقوی کیا ہے انہوں نے کہا کہ کیا آپ کبھی کانٹے دار جھاڑیوں والے راستے سے گزریں؟ انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے میں یہاں پر آپ سے پوچھتا ہوں سوال کیونکہ مجھے اندازہ نہیں ہو رہا ہے کہ آپ کی کیا صورتحال ہے اس پگڈنڈی کو دیکھ کر آپ کے ذہن میں کیا خیال آ رہا ہے دئی بین کا آپ نے کیا جواب دیا ہوگا کوئی ساتھی ریز کرے میں اس کو موقع دیتا ہوں کوئی بات کرے لوگ اس کیفیت کو کس طرح دیکھتے ہیں بالکل بھی اندازہ نہیں ہو سکتا بولتے جی میں کہہ رہا ہوں کپڑے پھٹ سکتے ہیں تو ہے को ایک ساتھی بولے ہارون منسوخ کو اس طرح سے بچاتے ہوئے نکلے یہ پھٹے نا کپڑے ویری گڈ بچانا جی منصور بھائی آپ کہہ رہے تھے جی میں تو بھائی مین کام رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ نے کیا کیا فاروق رضی نے کہا کہ میں نے اپنے کپڑے سمیٹ لیے اور کانٹوں سے بچتا ہوا گزر گیا فرمایا کہ یہی تخواہ ہے اب دیکھیے نا یہ رائٹ اور لیفٹ پہ جو ہے وہ خاردار جھاڑیاں ہیں بعض دفعہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سائٹ کو ایکسٹریم کہہ لیں اور دوسری سائٹ کو دوسری ایکسٹریم ایک دنیا داری کی ایکسٹریم ہے اور ایک دین میں شدت کی ایکسٹریم ہے ان دونوں سے بچ کر نکلنا یہ اصل میں تخوہ ہے تو دین کا شعور نہ رکھنے کے نتائج جب دیکھ رہے ہماری غلط چیک لسٹ کے نتیجے میں تخوے کی ہم خائن نمازیوں کو دیکھ رہے ہیں بد اخلاق روزے داروں کو دیکھ رہے ہیں حرام کے مال سے حرم میں آنے والوں کو دیکھ رہے ہیں عمرہ کرنے کے لیے رمضان میں وقت گزارنے کے لیے کرپٹ مجاہدین کو دیکھ رہے ہیں کھانا کھاتا ہے تو لگاتا ہے بھی بھی دیکھ رہے ہیں اور اس کی کیا کیا آکسی مورون کہتے ہیں انگریزی میں نا کس طرح ہم کہیں نا کہ گرم برف تو یہ کہتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے گرم برف ٹھنڈی برف ہوتی ہے گرم برف نہیں خائنزی کیسے ایک دوست ہیں وہ, آ, تو بعض وہ لیٹ ہو جاتے ہیں تو وہاں پر جو ہے وہ آخری دفعہ ملاقات ہوتی ہے بتایا تھا کہ رجسٹر ہے جس میں آپ جب آتے ہیں تو کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا آپ جب جس ٹائم آئے آپ لکھ دیں تو وہ اگر آٹھ بجے کے بعد دس آتے ہیں تو وہ دس بجے لکھتے ہیں لیکن وہ بتاتے ہیں کہ اس کے ان کی تنخواہ بھی کٹ جاتی ہے خاصی لیکن جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ بہت سارے وہ لوگ جو اپنے ہولی سے بہت متقی نظر آتے ہیں وہ آتے ہیں دس بجے تو رجسٹور پر لکھتے ہیں آٹھ بجے ہم آئے کیونکہ ان کے نزدیک دین اور دنیا جو ہے وہ بالکل الگ الگ ہے اسی طرح جب نعمت اللہ خان صاحب کے دور میں جو یونین کونسل تھی تو اس زمانے میں مجھے بھی ایک یونین کونسل میں مجبوراً جو ہے وہ کچھ عرصہ جو ہے وہ وقت کیونکہ ہمارے یہاں ایسے حالات پیدا ہو تھے کہ ہمارے بھائی کو جو ہے وہ فیضان بھائی کو جیل میں ڈال دیا گیا تھا قتل کے الزام میں اس وقت پھر تھوڑا سا مجھے کام کرنے کا موقع ملا وہاں کے ساتھیوں کے ساتھ تو وہ زمانے میں لہاری ایکسپریس سے بن رہی تھی اور بلاک اکیس فیڈرل ویریا بھی سیبل لاری ایکسپریس وے گزر رہی تھی تو وہاں پر جو ہے نا وہ جب لاری ایکسپریس وے گزر رہی تھی تو راستے میں بستیاں تھیں اور ان بستیوں کے اوپر جو ہے وہ اب ان کو ریلوکیٹ کرنا تھا تو ریلوکیٹ کرنے کے لیے تھا کہ ان کو الگ سے پلاٹ کسی اور جگہ دیے جا رہے تھے اور یو سی میں سارا کام ہو رہا تھا تو بہت سارے وہ افراد جو ہلیے سے غیر معمولی طور پر دینی افراد لگتے تھے وہ آتے تھے یونین کونسل میں اور کہتے تھے کہ ہمارا جو ہے وہ دو ہمیں دو پلاٹ دو ہمارے دو گھر ہیں وہاں پر اور ہم تحقیق کراتے تھے تو وہاں پر وہ ان کا ایک بھی گھر نہیں ہوتا تھا بس دو بس ایک جھوٹ بولنے سے کیا مل رہا ہے دو پلاٹ مل جائیں گے یہ وہ چیز ہے جو کہ ہمارے سامنے بہت بڑا چیلنج ہے کہ دینی حلقے یا دین کے تصورات رکھنے والے ن اور دنیا کو الگ الگ کرتے ہیں تو مظاہر تخوہ کی اپنی جگہ ان کا احترام اپنی جگہ مگر تخوے کا اصل مقام میں پہلے بھی آپ کے سامنے کہہ چکا ہوں کہ وہ کیا ہے وہ ابور رضی سے روایت کے رسول اللہ نے فرمایا ایک دوسرے سے حسد نہ کرو خرید و فروخت میں دھوکہ نہ دو ایک دوسرے سے بوغز نہ رکھو ایک دوسرے سے منہ مت پھیرو کسی کی بے پر بے مت کرو اور اللہ کے بندے بھائی بھائی بن جاؤ پھر کیا فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے وہ اس پر ظلم نہیں کرتا نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے نہ اس سے جھوٹ بولتا ہے اور نہ اسے حقیر سمجھتا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکوا ہا ہونا تقوا اور پرہزگاری یہاں ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے دل کی طرف تین بار اشارہ کیا یعنی ظاہر میں اچھے عمل کرنے سے آدمی متقی نہیں ہوتا جبکہ اس کا سینہ صاف نہ ہو دل میں حسد ہو دل میں کینا ہو دل میں وہ ہو اور ہم بولیں کہ ہمارے یہاں تقوی ہے یہ کیسا تقوی ہے کہ مسلمان بھائی سے جو ہے وہ نہیں یہ بالکل جو ہے وہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے اللہ کے رسول نے پہلے وہ ساری باتیں بتائیں جو دل کی صفائی کی باتیں اور وہ باتیں بتائیں جو کہ دل صاف رکھنے والوں کی ہوتی ہیں کہ وہ پریکٹیکل لائف پہ جو ہے وہ کسی مسلمان بھائی پہ ظلم نہیں کرتا اسے بے مددگار نہیں چھوڑتا نہ اسے جھوٹ بولتا ہے نہ اسے اخیر سمجھتا ہے پھر فرمایا کہ کسی آدمی کے برا ہونے کے لیے کافی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے ہی. ہر مسلمان کا خون اس اس کی عزت دوسرے مسلمان کے لئے حرام ہے اچھا اس کے اندر میں آپ کے سامنے کیونکہ آپ لوگ آسٹریلیا میں ہیں میں آپ کے سامنے ایک بات رکھ دوں جب میں جاپان میں جاؤں تو ہمارے ایک ساتھی نے ایسی حدیث پڑھ کے کہا کہ شعیب بھائی کیا یہ معاملہ صرف مسلمانوں کے لیے کہ جو وہ ہمارا یہ رویہ کہ مسلمان پر ظلم نہیں کرنا ہے اسے بے یار و چھوڑنا, اسے جھوٹ بولنا نہ اسے خقیر سمجھنا ہے. اور کیا ایک مسلمان کا ہی خون ہم پر حرام ہے اس کا مال اس کی عزت کیا جو کافر ہیں ان کے لیے معاملہ نہیں تو بنیادی طور پہ جو ہے نا مین پرابلم جو ہے وہ یہ ہے کہ جب لوگ قریب رہتے ہیں نا مسلمان معاشرہ جب جب مسلمان مسلمان رہتا ہے تو خرابیاں جو ہے نا اور مسائل جو ہے مسلمان اور مسلمان کے درمیان ہی پیدا ہوتے ہیں تصور تو یہ ہوتا ہے نا اب آپ اس طرح جو ہے وہ ایک ایسے معاشرے میں پہنچ گئے ہیں جو غیر مسلم ہے تو آپ کے سامنے غیر مسلم ہے لیکن مدینہ کہ معاشرہ تو اس طرح کا معاشرہ تھا نا یا مسلمان مسلمان ہی تو جو بات یہاں پر ہے وہی بات جو ہے نا وہ یقیناً جو ہے وہ ہمارے غیر مسلم جو آپ کے جو ہے جو آپ کے ارد گرد رہتے ہیں ان کے لیے بھی بات ہے ان کی بھی زندگی ہم پر ان کی بھی جان ان کی عزت ان کی, عزت ان کی آبرو ان کا خون ہم پر جو ہے حرام ہے اور سورہ بنی اسرائیل نے واطح طور کہ ایک انسان کی جان بچانا پوری انسانیت کی جان بچانے سے اچھا دوسری بات جو ہے نا وہ یہ کہ آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ تاریخ اسلام میں یہ بہت زیادہ ہوا ہے کہ مسلمانوں نے مسلمانوں کو کافر قرار دے کر قتل کیا ہے تکفیر کے ذریعے نا کفار کو چھیڑا بھی نہیں ہے اور مسلمانوں نے مسلمانوں کو قتل کیا ہے اور اس مسلمان کو قتل کرنے کا جواز کہ یہ کافر ہوں گیا تو یہ وہ تناظر ہے جس کی بنیاد پر جو ہے نا وہ آپ کو زیادہ نظر آئے گا فوکس کہ مسلمان مسلمان ورنہ وہ ساری باتیں جو کہ یہاں پر ہیں حسد ہمیں کافر سے بھی نہیں کرنا چاہیے بغض ہمیں کافر سے بھی نہیں کرنا چاہیے لیکن اگر میدان جنگ ہو تو وہ بالکل دوسرے اس کا ڈائنامکس ورنہ ہمارا دل تو ہر ایک کے لیے صاف ہونا چاہیے تو اور اس کو دعویٰ دینی چاہیے تو مسلمانوں کے باہمی معاملات کی اہمیت ایک شخص نے کہا فلاں بیوی کے نماز اور روزے اور صدقے کی بڑی دھوم ہے لیکن وہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بدزوانی کرتی ہیں وہ خاتون جو ہے حضور علیہ وسلم فرمائے وہ جہنم میں پڑے گی اس نے کہا پھر دوسرے وہ شخص نے کہا فلاں عورت کے روزے صدقے اور نماز کی کمی کی شکایت ہے کچھ پنیر کے ٹکڑے وغیرہ سبقہ کر دیتی ہے لیکن پڑوسیوں کے ساتھ بزبانی نہیں کرتی حضور کم سے اثر فرمایا وہ جنت میں داخل ہوگی تو اگر بیسک فرائض خاتون ادا کر رہی ہیں تو ان کے پاس دیگر چیزیں جو ہیں وہ بہت بڑے بڑے نوافل اس کی ختم ضرورت نہیں ہے اصل بات یہ ہے کہ وہ اپنے فرائض ادا کرنے کے بعد اگر اچھے بیہیویئر کا مظاہرہ کر رہی ہیں اور صدقے کر رہی ہیں تو وہ کافی ہو جاتا ہے وہ جنت میں داخل ہونے کے لیے لیکن اگر یہی بات ہے کہ جو ہے وہ آپ جو ہے وہ بد قسم کی پرہیزی کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے وہ دوائی بھی کھا رہے ہیں تو اس کا امپیکٹ نہیں ہے اس کے لیے جو ہے فرمائے کو جہنم میں پڑے گی اچھا اب ایک اور چیلنج جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ ہے متقی کا دنیا کے امیر سے کیا کام کیونکہ معاشرے کے اندر دین اور دنیا کی علیحدی کا تصور جو ہے وہ انٹینشنلی ان انٹینشنلی پھیلا ہوا ہے تو حدیثہ علیہ السلام کی تعلیمات سے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ آپ اس معاشرے میں رہ رہے ہیں وہاں پر یہ خول بار بار دہرایا جاتا ہوگا کہ جو قیصر کا ہے وہ کیسر کو دو اور جو خدا کا ہے وہ خدا کو ادا کر مگر اس کا مطلب کیا سیکولرزم ہے ہرگز نہیں حدیث علیہ السلام کی دیگر تعلیمات کو دیکھ کر ہی اس قول کا جو ہے وہ جو سمجھیں گے نتیجہ خست کیا جائے گا تخواہ کم از کم سیکولرزم کی تا... ہرگز تعلیم نہیں دیتا تخواہ تو مطتوب ہے صرف مسجدوں کے اندر نہیں تخواہ مطوب ہے حکومت کے ایوانوں میں عدالتوں میں معاشی اداروں میں دیگر اداروں میں تخواہ کرپشن کو روکنے کا مسلم معاشرے کے اندر اندرونی میکینزم ہے جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا وہاں رب دیکھ رہا ہے اور تقوی اور عدل میں قرآن کے مطابق خصوصی مناسبت ہے جو جسٹس ہے جسٹس اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتا جب تک بندے میں تقوی نہ ہو دو طریقے سے جسٹس کا پامال ہوتا ہے یا تو محبت میں یا دشمنی میں تو یہ تقوی ہے جو انسان کو قریبی رشتہ داروں کے خلاف فیصلہ کرنے کی ہمت دیتا ہے یہ تقوی ہے جو انسان کو بدترین دشمن کو بھی اگر وہ معصوم ہے اس کو جرم سے بری کرنے کا حوصلہ دیتا ہے تو یہ اب آپ خود فرمائیے کہ اگر دنیا کو جسٹس چاہیے دنیا کو انصاف چاہیے تو اس کے لیے تخوا ناگزیر ہے تو ایک غلط فہمی جو معاشرے کے اندر پائی جاتی ہے وہ یہ کہ متقی متقیبسٹ ہوتا ہے بہت سلجو ہوتا ہے ایک تھپڑ کھا کر وہ دوسرا گال تھپڑ کے لیے پیش کر دیتا ہے اف اینی ون سلیپ یو آن ٹرن ٹو اسلام کی ایک اور غلط طریقے کی تعلیم کو جو ہے نا وہ پیش کیا جاتا ہے اور اس کے نتائج کچھ اور کیے جاتے ہیں نکالے جاتے ہیں اب آپ اس کی پر بات کر لیں یہ پچھلی یہ جو آئے تھے ہم نے پچھلی جو ایک ہفتے پہلے یونیورسٹی ڈسکس کی تھی لیکن میں آپ کو دوسرے پہلو سے اس پر متعلق بات کرنا چاہوں گا تو اے نبی اپنے رب کی طرف دعوت دو حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ اور لوگوں سے مباحثہ کرو ایسے طریقوں پر جو بہترین ہو تمہارا رب ہی زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹک ہوا ہے اور کون رائے راست پر ہے اس کے بعد کیا بات کی اللہ تعالیٰ نے چوتھی بات اور اگر تم لوگ بدلہ لو تو بس اسی قدر لے لو جس قدر تم پر زیادتی کی گئی لیکن اگر تم صبر کرو تو یہ یقیناً صبر کرنے والوں کے حق میں بہتر ہے بدلہ لینا ریٹیلیشن اس کی اجازت ہے اس کی اجازت ہے اور اگر باز, اگر صبر یہ تو منی دور ہے نا مکی دور ہے منی دور میں تو پھر ہاتھ اٹھانے کی بات کی گئی قطال کرنے کی بات کی گئی اب اس کے اندر اگر آپ دیکھیں آخری جو آیت ہے وہ اللہ مال تکین محسن اللہ ان کے ساتھ ہے جو تقوی سے کام لیتے ہیں اور احسان پر عمل کرتے ہیں اگر آپ نے معاف کیا تو آپ احسان پر اس صورت میں بھی اللہ آپ کے ساتھ ہیں لیکن آپ نے جو ہے وہ یوں سمجھے کہ برابر جو ہے وہ بدلہ لیا اور اس کے اندر پورے پورے تقوی کا احتیاط کا مظاہرہ کیا تو ایسے متقین کے ساتھ بھی اللہ تعالی ہیں اللہ تعالیٰ طور پر فرماتے ان اللہ مال لدین تقوی نوسین تو یہ غلط فہمی کہ متقی کسی کو ذرا نہیں پہنچاتا یہ بڑی غلط فہمی ہے اب آپ اس قرآن کی عائد کو دیکھیں جس سے یہ بازار غلط فہمی آ جاتی ہے ذرا انہیں آدم کے دو بیٹوں کا قصہ بھی بے کم وقا سنا دو جب ان دونوں نے قربانی کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کی گئی دوسرے کی نہ کی گئی تو ایک نے کہا جس کی قربانی قبول نہیں کی گئی میں تجھے مار ڈالوں گا تو دوسرے نے جس کی قربانی قبول کی گئی اس نے جواب دیا اللہ تو متقیوں ہی کی نظریں قبول کرتا ہے انما تقبل اللہ من المتق یہاں تک بات ہو گئی اور پھر فرمایا اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہ اٹھاؤں گا میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں اب اس کا مطلب یہ ہے ایک بھائی نے جو ہے وہ دوسرے بھائی کے لیے اپنا سر پیش کر دے قتل کر دو کیا شاید کا یہ مطلب ہے نہیں وہ یہ بات نہیں ہو رہی ہے یہاں تو جو ہے وہ ایمٹیو اسٹرائک کی بات ہو رہی ہے کہ اگر ایک بھائی کو پتہ چل جائے کہ دوسرا بھائی مجھے قتل کرنے کے لیے پلاننگ کر رہا ہے تو میں الٹا رات کو جا کر حملہ کر کے اسے قتل کر دوں یہ بات نہیں کروں گا میں لیکن اگر مجھ پہ حملہ کرے گا تو میں دفاع کروں گا یہ میری ذمہ داری ہے, کیونکہ میری جان جو ہے وہ اللہ کی طرف سے میرے پاس امانت ہے تو صحیح بات یہ ہے کہ متقی ضرر پہنچاتا ہے لیکن متقی کی کسی کو بے مقصد ضرر نہیں پہنچاتا ایک اور غلط فہمی جو معاشرے پیدا ہو ہوتی ہے وہ یہ کہ تخوہ سپیڈ کو کم کر دیتا ہے سپیڈ کو فیصلہ سازی ہو رہی ہوتی ہے متقی افراد آ جاتے ہیں بولتے ہیں یہ بھی حرام ہے یہ بھی حرام ہے تو فیصلہ سازی میں مسئلہ ہو جاتا ہے ڈیلے آ جاتا ہے عمل میں بہت ساری احتیاطیں برے کار لانی پڑ جاتی ہیں تو آج بات اصل میں یہی ہے کہ تخوے کا رول ہے میں بریک کا رول ہے بریک ایک گاڑی میں جو بریک ہوتا ہے کیا بریک کے بغیر گاڑی کا تصور کیا جا سکتا ہے یو نیٹ سیلف کنٹرول دوسری بات یہ کہ اگر ایسا کوئی بندہ ہو جو ہر بریک لگا رہا ہو وہ ایک مسئلہ ہے وہ تقوی کی ایک دوسری انتہ جس کو ہم ہائپر تخوا کہتے ہیں نہرو نے کہا تھا کہ دا پالیسی آف ٹو کوشیس از دا گریٹسٹ رسک آف آل تو ضرورت سے بریک زیادہ بریک لگانا یہ بھی مسئلہ ہے اور اس یہی اصل چیز ہے جس کو ہم تقوی کے نام پر شدت پسندی کہتے ہیں مگر کنفیوش نے کہا تھا کہ دا کوشیس سیلڈم ایئر جو ہے محتاط ہوتا ہے وہ کمی جو ہے وہ غلطیاں کرتا ہے دونوں چیزوں کے اندر میں احتیاط کرتے ہوئے اپنی گاڑی کو چلانا ہے نہ ایسا کہ بریک کو استعمال کرنا ہی جو گوارہ نہ کریں اور یا پھر بریک ہی بریک لگائے جا رہے ہوں یہاں پر اگر ہم بات کرتے ہیں اب تقویٰ کیسے تقویٰ کیوں ضروری ہے میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھتا ہوں یہ اللہ تعالی کا حکم ہے متقی اگر ہدایت چاہتا ہے تو ہدایت کے لیے ہمارے پاس حدل قربانی قبول ہوتی ہے پیچھے قائد میں دیکھا متقی کو عزت ملتی ہے متقی کو اللہ تعالی کی مائیت ملتی ہے ان اللہ مال مال لذین التقو. تقو تخوہ عدل کا راستہ ہے اور زمین و آسمان کی برکات کے حصول کے لیے بھی قوموں کو تقوی کا مظاہرہ کرنا ہوگا تقوع کیسے اگر یہ تقویٰ اتنی اچھی چیز ہے تو کہاں سے حاصل ہوگا تو تقوا حاصل کرنے کے لیے ہمیں جانا پڑے گا عبادات کے اندر قرآن جو ہے واضح طور کہ ہدایت جو ہے متقین کے لیے بنتا ہے عبادت سے اللہ نے فرمایا اور پھر جو ہے وہ آگے جب بنی اسرائیل کا تسکرائے تور کو اٹھا کر ان کے سر پر کھڑا کر دیا اور پھر کہا حضو ماطین قوت بس قرو معافی لا اللہ تب کو پکڑ کے رکھنا ہے تمہیں پوری قوت کے ساتھ تاکہ تمہارے اندر تقوی کی صفات پیدا ہو اے بنی اسرائیل وہ واقعہ بھی یاد کرو جب ہم نے تم پر تور پہاڑ کو بلند کر کے تم سے پختہ عہد دیا تھا اور کہا تھا کہ جو کتاب ہم نے تمہیں دی اس پر مضبوطی سے عمل پیرا ہونا اور جو احکام اس میں درج نے خوب یاد رکھنا اس طرح شاید تم پریزگار بن جاؤ کتاب سے تعلق قرآن سے تعلق عبادت یہ سب جو ہے ہمارے اندر کیا آپ صفت پیدا کریں گے تقوی کی صفت پیدا کریں گی اور پھر یہ آیا تو آپ ہر دفعہ استقبال رمضان کے پروگرام میں سنتے ہوں گے یا اللہ جینا من کتے والے سیاح کما کتے والے اللہ جین قبل کم لال روزے پہلی کی عمر تو فرض کیے تھے ہم پر بھی فرض کیے گئے ٹارگٹ جو ہے وہ یہ کہ ہم میں تقوی کی صفت پیدا ہو تو یہ بات اگر ہم کہیں کہ وہ فرض جو روزے رکھتا ہے اس کے اندر تقوی کی صفت پیدا ہونے کا امکان ہے نہ کہ ہم یہ کہیں کہ کیونکہ یہ روزہ رکھتا ہے تو یہ متقی ہے متقی ہونی کیسے روزہ رکھتا ہے یہ بات صحیح ہے کہ یہ سائیکل ہے اس کے اندر ہم یہ کہہ سکتے ہیں لیکن قرآن جو کہہ رہا ہے وہ یہ کہ سیام کے ذریعے جو ہے بندے کے اندر تقوی کی پیدا ہوگی فاسٹنگ blinds the body in order to open the eyes of your soul تقوی کی اور کیا چیزیں ہیں نصیت سے نصیحت سے اب آپ اس کا مطلب کیا مطلب ہے؟ بعض دفعہ جو ہے وہ افراد بھول جاتے ہیں. انہیں ضرورت ہوتی ہے, کہ کوئی انہیں آ کر یاد دلا ہے. مثلا جو مثلاً ہفتے والوں کا کیا معاملہ تھا ہفتے والے ہیلا کر کے جو ہے وہ ہفتے کو بلاک کر دیتے مشلیوں کو اور اتوار کو پکڑ لیتے تھے لیکن پریکٹیکلی وہ ہفتے کو کام اپنا دکھا رہے تھے ان کو رکنے کی ضرورت تھی کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ بہت ہی بگڑے ہوئے لوگ ہیں ان کو نہیں روکا جا سکتا لیکن کچھ لوگوں نے کہا نہیں ہم روکنے گے اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ان میں سے کچھ لوگوں نے دوسروں سے کہا تم ایسے لوگوں کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے سخت سزا دینے والا ہے تو انہوں نے جواب دیا اس لیے کہ ہم تمہارے پروردگار کے یہاں معذرت کر سکیں اس لیے بھی کہ شاید وہ نافرمانی سے پرہیز کریں دو امپیکٹ ہیں جب امر بال معروف نہیں انمر کیا ہے دو امپیکٹ ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ پاس ازر آ جاتا ہے کہ اپنا اور دوسری بات ہے کہ دوسرے کو جو ہے تقوی کا موقع ملتا ہے نا فرمانی سے پرہیز کا موقع ملتا ہے ان کو یاد آتا ہے کہ دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں جو ہم جیسے ہی ہیں ہم جیسے ہی ان کی ضروریات ہیں لیکن وہ اس برائی سے بچے ہیں آخر ہم کیوں اس برائی کے چکر میں پڑھے ہوئے واٹ کنزیومز یو مائنڈ کنٹرول یو لائف تو یہ مائنڈ کے اندر اگر ہم یہ ڈالنے میں کامیاب ہو گئے تو شاید جو ہے ان کی لائف کنٹرول میں آ جائے تو نصیحت کے ذریعے بھی تقویٰ حاصل ہوتا ہے عبادت کے ذریعہ بھی ہم نے پڑھا تھا نصیحت سے بھی تقوا حاصل ہوتا ہے تپا کیسے حاصل ہوتا ہے عبرت سے قرآن کی میں فرمایات اگلی لال باغ لال اور پھر جو ہے وہ چور اور جو چوری کرنے والوں کی سزا ہاتھ کاٹنا اس کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ کیا کرو فخا و اللہ عزیز الحکیم اور چور خواہ عورت ہو یا مرد دونوں کے ہاتھ کاٹ دو یہ ان کی کمائی کا بدلہ ہے اور اللہ کی طرف سے عبرتناک ناک صدا اللہ کی طرف سے عبرت ناک صدا اللہ کی قدرت سب پر غالب ہے اور وہ داناؤں بینا ہے اب آپ اس بندر کو دیکھیں اب اس وقت کا ہاتھ کٹ رہا ہے آپ اس کو کہیں گے ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی پتہ نہیں کون کون سے رائٹس کی خلاف ورزی آج کل کی انسانیت لیکن اس ایک ہاتھ کے کٹنے کے نتیجے نا جانے کتنے ہاتھ کٹنے سے بچ جاتے ہیں یہ جو ہے وہ لوگ تصور نہیں کر سکتے ایسا لگتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس مسلم معاشرے کے اندر ہاتھ کٹے ہی لوگ موجود ہوں گے نہیں وہ ایک ہاتھ کٹتا ہے تو نہ جانے وہ اصلاح ہوتی ہے جو کہ تصور سے باہر ہے اچھا مگر دوسری آیت کے اندر جس کے تعلق ہم بات کر رہے ہیں وہاں تقوی کا تذکرہ نہیں ہے اگر آپ اس پوری آیت میں دیکھیں تو میں یہ کیسے کہہ رہا ہوں کہ اس عبرت کا تعلق بھی تقوی سے ادھر لکھا ہوا نکالا من اللہ ٹھیک ہے اور آگے آگے جو سلائڈ ہے کے اندر آپ کو کچھ نظر آئے گا اور جو ہے وہ اللہ فرماتے وما واقع کو ان لوگوں کے لیے کیا بنا دیا نکالن عبرت بنا دیا جو اس وقت موجود تھے اور ان کے لیے جو بعد میں آئیں گے اور اسے ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنا دیا عبرت کا ایک امپیکٹ جو ہے وہ متخمہ ہوتا ہے جو کہ سے نظر آ رہا ہے تو جب افراد کو چوری کی سزا ملے گی اسلامی سزائیں رائٹ ہوں گی یہ الگ مسئلہ ہے کہ اسلامی سزائیں کب رائٹ ہوں گی اس کی تجویز کیسے ہوگی وہ میں اس وقت ڈسکس نہیں کر رہا ورنہ آپ بات کر سکتے ہیں کہ ایسے معاشرے کے اندر جہاں لڑکے لڑکیاں ساتھ پڑھتے ہوں ہر طرح کی فواہش فلمیں دکھائی جاتی ہوں سارے مناظر جو الٹے سیدھے ہوں اور ان کو جو ہے وہ زنا کی سزا ہو تو وہ, وہ ایک الگ بحث ہے لیکن بات یہ ہے کہ سزائیں جو ہے وہ بھی معاشرے کے اندر تقفے کا عنصر پیدا کرتی ہیں دا اسکار آف ادر شوڈ ٹیچرس اگر کیلے کا چھلکا جو ہے وہ سب کے ساتھ یہ کرتا ہے تو ہمیں جو ہے وہ عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ اس جگہ قدم نہ ڈالیں جہاں سے ہم پھسل جائیں پھر طرفہ کیسے ناکامی کی مایوسیوں سے بچنے سے مطلب اللہ تعالیٰ کا ہم سے یہ نہیں ہے کہ ہم فرشتے بن جائیں ہم انسان ہیں ہم سے بھول ہوگی ہم سے گناہ ہوں گے ہم سے مطلوب یہ ہے کہ استطاعت بھر تقویٰ کریں ہمارا ہدف جو ہے وہ اطقال حقہ جہادی ہونا چاہیے لیکن جو ہے وہ صورت تغابن والی بات مستطاعتم جتنا ہم سے استطاعت ہو اتنا تقوے کا مظاہرہ ہمیں کرنا چاہیے مگر یہ کبھی نہیں ہونا چاہیے کہ جو حد تقویٰ ادا ہوئے تو اپنا مذہب یہی ہے غالب حبص نہ رہ جائے کوئی باقی گناہ کیجیے تو خوب کیجیے اچھا یہ گناہ کیا ہے تو اب تو اللہ کی نافرمانی کر ہی اگلا گناہ بھی جہاں ناس اور ستیہ ناس نہیں اگر یہ گنا کیا ہے تو اس کے فوراً پلٹنا ہے ہمیں ایسا نہیں کرنا کہ جو حد تقویٰ ادا نہ ہو تو پھر جو ہے وہ ہفستہ رہ جائے ہر گناہ کیجیے اور خوب کیجیے پھر اس کے بعد تقویٰ کیسے مطلوبہ وسائل کی فراہمی تخوا آپ جو ہے وہ اگر کسی سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ متقی بن جائیں تو پوری کوشش کریں کہ اس کو مطلوبہ وسائل اس کے فراہم کیے جائیں اس کا کیا مطلب ہے جس طرح اونٹ باندھ کر توکل کرنے کی اہمیت ہے اسی طرح اونٹ باندھ کر تخواہ بھی ہونا چاہیے یعنی کہ سارے ذرائع فراہم کر کے تخواہ اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر ہم بے علم اور غیر تربیت سے کہیں کہ تم میاری تقویٰ کرو تو ہم نے پری فلفل نہیں کیے مطلوبہ وسائل کیا ہے ان کو علم دیا جائے ان کی تربیت کیا جائے پھر ان سے کہا جائے کہ وہ معیاری تقوی کا مظاہرہ کریں اب ایک بھوکا ہے وہ اس سے آپ کہہ رہے ہیں کہ تم جو ہے وہ تقوے کا مطالبہ وہ تین دن سے بھوکا ہے اس کو تو اس طرار کی حالت میں جو ہے وہ بہت ساری حرام چیزوں کھانے کا بھی اوکے اس کے لیے تو ذمہ داری ہے مسلم معاشرے کی کہ جو بھوکے ان کو ان سے صرف تخوے کا مطالبہ نہ کرے ان کے کھانے کا بھی بندوبست کرے ایک آدمی انڈل فیڈ ہے ایک آدمی قرض تلے دبا ہوا ہے وہ پریشان حال ہے کہ جو قرض خواہیں وہ بار بار آ جاتی اس کے گھر پر اور اس سے کہا جا رہا ہے اور اس کے گھر میں کچھ پیسے ہیں جو دوسرے کی بات امانت ہے اس سے کہا جا رہا ہے تقوے کا مطالبہ ٹھیک ہے, یقین ہے اس سے لیکن یہ ذمہ داری ہے ہماری کہ اس کو جو ہے وہ اگر جاب میں پیسے نہیں مل رہے تو اس کو صحیح سیلری ملے اور جو قرض میں دبا ہوا ہے اس کو قرض نجات دلانے کی کوشش کی جائے لباس سے محروم سے صرف تقوے کے لباس پر گزارا کرنے کا مطالبہ نہیں اس کو لباس دینا ہوگا گرم سرد یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ لباس ایک بہت بڑی نعمت ہے لیکن ہم کہیں گے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک ہی اگر سوٹ ہے تو اس طرح گزارا کرو پیچھے صحابہ بھی ایسے گزار چکے ہیں دیکھیں صحابہ والی بات بالکل درست ہے لیکن ہم وہ نہیں ہیں ہماری اپنی لمیٹیشن ہیں اس کے اندر ہمیں کم سے کم ڈیٹرنس یا کم سے کم تو ریکوائرمنٹ ان کی فلفل کرنی ہے نا اپنے لوگوں کی آج پاکستانی معاشرے کی صورتیال کیا ہے ہم کہتے ہیں یہ معاشرہ مگر بہت سارے وہ لوگ ہیں جو حقیذ معنی اللہ کے سے ڈرتے ہیں اور چاہتے ہیں زندگی گزارنا ایک اچھی لیکن وہ جو ہے وہ بہت سارے مسائل کی پھنسے ہوئے اور اس کی جو ہے وہ ان کو مبل کرنا پڑتا ہے جو وہ ممل نہیں کرنا چاہتے ضروری سفری زیادہ راہ برائے حج کے بغیر تقوی کی زیادہ راہ اللہ نے فرمایا اور زادے اور سب سے بہتر زیادہ راہ جو ہے تقوی کی ہے لیکن اگر ہم کہیں کہ تقوی کی زیادہ راہ کے ساتھ ہی ہم جو ہے وہ حج پہ جائیں گے اور کوئی ضروری چیز نہیں ہوگی تو منہ کی کھائیں گے انگریزی میں کہتے ہیں اور آپ اس کو خود اس کا ٹیسٹ محسوس جملے کا بٹ It is easy enough to ignore temptations when you are confident that there is someone waiting at home for your return. Temptation آتی ہیں آپ غیر مسلم معاشرے میں آپ کو زیادہ ٹیمپٹیشنس کا مظاہرہ کرنا ہوگا لیکن اگر آپ کو اس بات کا ادراک ہے اور آپ کے کوئی ایڈوانٹیج حاصل ہے کہ گھر میں کوئی آپ کا انتظار کر رہا ہے تو آپ ان ٹیمپٹیشن کو اگنور کر سکتے ہیں ہاؤ ایور اف ڈیٹ پرسن از ڈون لانگر ارٹینٹی اگر یہ بات ہو کہ گھر میں کوئی آپ کا انتظار کرنے والا نہیں ہے دین اٹ بیکمس ہارڈرشنگ تو اگر یہ صورت ہو تو پھر جو ہے وہ ہلکی ٹمپٹیشن سے بھی بندہ پھسل جاتا ہے کیونکہ اس کے پیچھے اس کو پتا ہے کہ میرا گھر میں کوئی انتظار کرنے والا نہیں ہے تو جو نوجوان ہے ان کا نکاح ہونا چاہیے اور ہم اگر اس کا نکاح نہیں ہے اور وہ کالج کے اندر مسائل کا شکار ہے تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ایک نوجوان سے مطالبے کے ساتھ fulfill کرنا چاہیے گھر والوں کی تربیت تاکہ وہ تقویٰ قائم کرنے کے لیے قائم رہنے کے لیے ضروری مدد فراہم کرتے رہیں اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں کہ لانگ ٹرم جو ہے وہ تقوے کی زندگی سیٹ ہو تو اس کے لیے فوری طور پر گھر والوں کی تربیت کی ضرورت ہے تاکہ وہ آپ کو سپورٹ کریں جب آپ گر رہے ہوں اور آپ ان کو سپورٹ کریں جب وہ گر رہے ہوں یہاں پر میں اقدامی طلبات کی طرف آتا ہوں اپنے دیکھیے ہمارے معاشرے کی شدید ترین ضرورت ہے تقوع ہمیں ایسے افراد دے سکتا ہے جو صرف گفتار کے ہی غازی نہ ہوں بلکہ کردار کے بھی غازی ہوں جو غصے کو پینے والے ہوں زبان کے شیریں ہوں لوگوں کو صبر کے ساتھ لے کر چلنے والے ہوں اعتماد کے قابل ہوں اور ایمانداری کے ساتھ ہمارے گھرانوں خاندانوں اور ہر سطح کے کو لے, لے کر چل سکیں لوگوں کو توڑنے والے نہیں لوگوں کو جوڑنے والے ہوں ٹرسٹیبل ہوں ان کے اندر تخمیناً وہ یہ ریکوائرمنٹس فلفل کر سکتے ہیں جو خود بھی صحیح راستے پر ہوں اور قوم کی بھی صحیح راستے کی طرف رہنمائی کریں موجودہ چیلنجز کے مقابلے کے لیے ہمیں بہترین کردار رول ماڈل درکار ہیں اگر ہم اپنے انسانی وسائل کو باسادی کہتے ہیں کہ بھائی قوم کی جو ہے نا وہ ہیومن ریسورس بلڈنگ کرنی چاہیے ان کو ایجوکیشن میں جب وہ ایجوکیشن آئے گی تو وہ تعلیم یافتہ ہوں گے اور تعلیم یافتہ ہونے کے بعد کمائیں گے اور وہ بات غلط نہیں ہے لیکن دوسری بات کو مدد رکھیں اگر ہم اپنے انسانی وسائل کو بہترین دنیاوی تعلیم اور بہترین وسائل بھی فراہم کر دیں نا تو بھی اس بات کا امکان زیادہ ہے کہ ان کی یہ صلاحیتیں ان کے ذاتی مفادات کے حصول کے لیے استعمال ہوں گی وہ بھی ویسے ہی ظالم ثابت ہوں گے جس طرح آج ہمارے حکمران ثابت ہو رہے ہیں کیونکہ بعض لوگوں کو مواقع میسر ہیں تو وہ اپنا کام دکھا رہے ہیں بعض کو مواقع میسر نہیں ہیں بہرحال غیر منظم پرہیزگار لوگ بھی ہمارے مسائل کا حل نہیں ہے منظم متقل لوگوں کی اجتماعیت جو جدید چیلنجز کے والے سے مطلوبہ صلاحیت اور صلاحیت یعنی کہ اہلیت اور صلاحیت بھی رکھتی ہو اس کی میدانوں ایوان میں اقتدار کے ساتھ موجودگی ہمارے بہت سارے اجتماعی مسائل کا حل ہے آپ خوب سمجھتے ہیں کہ جو ہے وہ بہت سارے معاملات جو ہے وہ ریاست کی مرضی اور ریاست کے مسائل کے بغیر نہیں ہو سکتے ریاست اگر صحیح لوگوں کے ہاتھوں میں آئے تو بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں ہم جس تبدیلی کے دائیں ہیں اس کے اندر جو ہے باٹم اپ جو ہے وہ تبدیلی کا بھی تذکرہ ہے اور ٹاپ ڈاؤن ہم دونوں چیزوں کو چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ نیچے بھی ہم اصلاح کرتے رہیں اور نیچے کی ہماری جدید سے بھی عوام تبدیل ہو رہے ہوں اور پھر ٹاپ سے بھی جو ہے وہ اصلاح کی کوششیں کی جا رہی ہوں تو یہ مل کر جو ہے وہ بہترین کمبینیشن بنائیں گے اصلاح کے لیے اگر پوری دنیا میں تقوی والا نظام آ جائے مگر اس بات کو نوٹ کر لیں اگر پوری دنیا میں تقوے والا نظام آ جائے اور ہمارے اپنے اندر تخوہ نہ ہو تو یہ بہت بڑا المیہ ہوگا اور سخت ترین محاذہ ہمارے مقدر ہوگا پوری دنیا میں اسلامی انقلاب لے آئے اور پوری دنیا میں تقوی والا نظام آ جائے اور ہمارے اپنے اندر تخواہ نہ ہو تو چراغ کا اندھیرا ایسی کیفیت سے اللہ بچائے اور سخت ترین محاذہ ہمارا مقدر ہوگا اللہ تعالیٰ ہمیں انفرادی اور اجتماعی تخوا نصیب فرمائے واخر الحمد الحمدللہ رب العالمين.